پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے کی کیے جس تک انہیں پہنچنا ہے جبھی وہ پھر جاتے